أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما قدم من ماله فهو له قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سبيد قال, قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله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 انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري وجسر لي امري وذحل الاغه من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولطنظمت بط الله ان اللہ خبیر <تَعْمَلُون> معزز سامعین حضرات یہ کتاب الرقاق کا بارہواں باب آج پڑھا گیا ہے باب ما قدمال ہی فہو الح یعنی یہ باب ہے کہ انسان کا اصل مال وہ ہے جسے وہ آگے بھیج دے وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ ہوتا ہے اس کا اثاثہ ہوتا ہے اور وہی اس کا اصل مال ہے جو آگے بھیج دے یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ نبی علیہ علسلام کی ایک حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پہچاننا ضروری بھی ہے اللہ با کا فرمان ہے یا ای البین آ منط اللہ یا ایمان بھالو اللہ سے ڈر جاؤ بلطند نفس ما قدمت مت ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا اور جو مال انسان آگے بھیجتا ہے وہی اس کا اصل مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے اور اس کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے جیسا کہ نبی علاسلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص ایک کھجور خرچ کرے یہ شرط ہے کہ من کب سے بن وہ کھجور حلال مال سے ہو حرام مال سے نہ ہو تو اللہ رب العزت وہ کھجور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر یور ہے کما یورب بھی عہد وم ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے بڑھاتا ہے جیسا کہ تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے مگر جانور کا بچہ اس کی ایک حد ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اور یہ کھجور تو قیامت تک بڑھتی رہے گی اور نبیلسلام کی حدیث ہے کہ حتیٰ تصیرہ مسلح جاوا لینجی حتیٰ تصیرہ مثل احد حتیٰ کہ وہ خجور قیامت کے دن ایک بڑے پہاڑ کی مانے یا احد پہاڑ کی مانے اس کے میزان حسنات میں پڑی ہوگی پھر اس سے اندازہ کیجیے جو مال آگے بڑھا دیا وہ کتنا پاتیزہ ہے اور کس قدر انسان کے کام آئے گا اور کس قدر اس کی نیکیوں کے پلڑے کے بوجھل اور بھاری ہونے کا سبب بنے گا امام بخاری رحمہ اللہ یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ انسان کا اصل مال وہ ہے جو آگے بڑھا دے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع کرا دے اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو قبول کر لے اور قبول کر کے اس کی تربیت کرے اس کو بڑھائے اور وہ بڑھتے بڑھتے پہاڑوں کے مانند ہو جائے جو یقیناً اس کے نظان حسنات کی فکل کا باعث ہوگا اور اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گا ویسے جو انسان کا مال ہے حدیث میں اس کے تین استعمال وارد ہیں ایک تو وہ مال جو انسان نے کھا لیا پہن لیا کھا پی کے ہضم کر لیا اور پہن کر اس کو بوسیدہ کر لیا کہ کچھ نہ کچھ اس کے کام آ گیا کہ اس نے کھایا پیا پہنا دوسرا وہ مال جو اس نے آگے بڑھا دیا اور تیسرا وہ مال جو اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ گیا جو رسا کے لیے چھوڑ گیا وہ اس کے لیے نہ ہوا وہ بارش آپس میں تقسیم کریں گے اس کا تو وہی مال تھا جو کھا دی لیا اور پہن لیا اور تیسرا وہ مال جو اس نے آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ کو دیا وہ مال محفوظ ہے اگر صرف نیت ہو اور قصبے حلال سے ہو تو وہ مال محفوظ بھی ہے مقبول بھی ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے بڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک اس کا بڑھنا با اعتبار عدد کے اگر ایک روپیہ دیا تو وہ سات سو روپیہ بن سکتے ہیں اور اگر ایک لاکھ روپے دیے تو ستر لاکھ بن جائیں گے کہ با اعتبار عدد با تعداد اور ایک با وزن کھجور بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جائے یہ اللہ رب العزت کا ایک فضل عظیم اور دین اسلام کی وسنت رحمت ہے چوتھی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ ہے بندے کا مال کو خرچ کرنا حرام ذرائع میں یہ قسم بڑی خطرناک ہے حرام ذرائع سے کمانا اور حرام ذرائع میں اس کو برباد کرنا یہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے سوالات ہیں بندے کا حساب لیتے ہوئے ان میں یہ دو سوال ہر بندے سے ہوں گے انمال ہی منعین انفقت منعین تصد بندے کا مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو یہ ایک چوتھی صورت ہے کہ بندے کا خرچ جو ہے وہ حرام مذات میں ہو حرام مفارس میں ہو جو ایک خطرناک فعال کی صورت میں قیامت کے دن سامنے آئے گا اور نبی الاسلام کی حدیث ہے لئیت الجنت رحم النبت حرام وہ گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو حرام مال سے تیار ہوا ہو اور پھر اس کو حرام مدداد میں خرچ کیا جائے وہ ایک علیحدہ سوال ہے تو مال کے تعلق سے یہ دو سوال ہیں کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا تو یہ وہ تعلقات ہیں انسان کے مال کے ساتھ جس کا نفع یا نقصان ہم پر واضح ہو چکا ہے امام بخاری کا مطالعہ یہ ہے یہ نقطہ سمجھ لو کہ آپ کا اصل مال وہ ہے جو آپ نے اللہ تعالی کو دے دیا اپنے کھاتے میں جمع کرا دیا اور اللہ بڑا قدردان ہے آپ کے ایک روپے کو سات سو بنا دے گا اور ایک کھجور کو عہد پہاڑ کے برابر وزن دے دے گا یقیناً یہ ایک عظیم نیکی ہو جائے گی تو یہ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس میں مال کی حرص اور محبت اپنے اوپر سوار نہ کر لی جائے بلکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی سوچ پیدا کی جائے کہ یقیناً ان تمام محاذن اور فوائد کا ذریعہ بنے گی یہ حدیث میں بخاری لائے ہیں اس میں ایک سوال ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ ایک مجلس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ائی یو مال و وارث ہی احب و علی ہی تم میں سے کون ہے وہ شخص جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو اس کے اپنے مال سے ایک طرف اس کا اپنا مال اور ایک طرف اس کے کسی وارث کا مال بیٹے کا ہے بیٹی کا ہے جو کسی اور وارث کا ہے اور وہ اپنے مال پر توجہ نہ دے اس کی حفاظت کا نہ سوچے اور وارث کے مال سے زیادہ محبت کریں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے کالو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامد اللہ معلو احب ویسا کوئی شخص نہیں ہم میں سے کہ جس کے نزدیک وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ محبوب ہر شخص اپنے مال سے زیادہ محبت کرے گا اسی کا سوچے گا اسی کی حفاظت کا اور اسی کے تعلق سے کاروبار کرنے کا سوچے گا تو ایسا تو کوئی شخص نہیں جو اپنے مال سے بے پرواہ ہو اور وارث کے مال کی فکر کرے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے دانہ حکیم اور مربی تھے ایک بڑا یہ حکمت بڑا سوال آپ نے کیا تھا اور صحابہ نے جواب دیا تو پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعن مالہ ماقدم و مال و وارث ہی ما اخرا پھر سن لو بندے کا اپنا مال وہ ہے جو آگے بڑھا دے اللہ تعالیٰ کو دے دے مصارف سے خیر میں خرچ کر دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے وہ اس کا اپنا مال وہ مال غارث اخر اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ گیا غور صاح کے لیے تو جو مال آپ کے پاس موجود آپ کے ہاتھوں میں ہے برحقیقت وہ مال آپ کے وارثوں کا ہے کل نہیں تو پرسوں سال بعد دس سال بعد بہت واقع ہوگی اور وہ مال آپ کی بوراسا تقسیم کر لیں گے تو آپ کا مال کیا ہوا جس کو آپ نے آگے بڑھایا جو اللہ تعالیٰ کو آپ نے دے دیا اور اپنے خزانے میں اس کو جمع کرا دیا وہ آپ کا مال تو پھر آپ نے یہاں ترویج یہ دی ہے کہ اللہ کے رام میں خرچ کرو جو خرچ کرتے جاؤ گے وہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور جو مال آپ بچا کے رکھتے ہیں تجوری میں سنبھال کر گن گن کر رکھتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے وراثا کا مال ہے کہ جب بھی دنیا چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کی براسا تقسیم کر لیں گے اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا مال اس کی قبر میں ساتھ دبا دو اور اگر دبا بھی دیں چاہے وہ چاندی اور سونے کے ڈھیر ہوں جواہرات کے ڈھیر ہوں کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یتب المیت ثلاثن کہ تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں پیچھے چلتی ہیں اہل ہو بال ہو بمل ہو ایک اس کا اہل بیٹے یا شوہر یا بھائی یا باپ دادا اولاد وہ ساتھ چلتے ہیں جنازے کے لیے تزفین کے لیے دوسرا اس کا مال مال کا ساتھ چلنا اس کے دو معنی ایک یہ کہ کئی لوگ جنازے میں مالی تعلق سے شریک ہوتے ہیں کوئی آپ کا پارٹنر ہے یا کوئی ایسا شخص جو آپ پجارت تجارت کرتا تھا لین دین کرتا تھا وہ آپ کے ساتھ شریک ہو گئے جنازے میں یا پھر جاہلیت کے دور میں کوئی بڑا شخص مرتا اب اس کے اونٹ ہیں سو اونٹ ہیں ہزار اونٹ ہیں تو وہ اونٹ بھی جنازے میں ساتھ چلتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ مرنے والا بڑا بلا کا تاجر تھا اور بڑا فرمایہ دار تھا اور تیسری چیز عمل فرمایا کہ یرج عسنان دو چیزیں لاؤٹاتیں بھجوا واحد اور ایک ہی چیز قبر میں ساتھ اترتی ہے اور وہ اس کا عمل اہل بھی لا اٹھاتا ہے کبھی کسی بیٹے نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو اور مال بھی لاؤ اٹھاتا ہے کبھی کسی والد نے نہیں کہا کہ بڑی محنت سے کمایا ہے تو کچھ اس کی خبر میں ساتھ رکھ دو بالکل نہیں. تو پھر بندے کو یہاں سوچنے کی اور فکر کی مہلت موجود ہے کہ وہ سوچے کہ اس کا حقیقی مال کون سا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دوں گا وہ بڑھتا رہے گا دنیا کا سرمایہ بھی بڑھ رہا ہے اور جو مال اللہ کو دیا وہ بھی بڑھ رہا ہے یہ دوہرا فائدہ اس دین کی سماہیں اور برقتیں تو فرمایا کہ پھر سن لو تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے دیا آگے بڑھا دیا اور جو پیچھے چھوڑا وہ تمہارے وارث کا مال تو اس مال کو وارث کا مال کہا جا سکتا جب تک تم زندہ ہو وہ مال تمہارا ہے حقیقتاً مگر اس حدیث کی روشنی میں اس کو وارث کا مال بھی کہا جا سکتا ہے مجازن اس مال کی نسبت آپ کی طرف ہے حقیقتاً یہ حقیقی نسبت ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کے وارث کی طرف اس کی نسبت ہے مجازی اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مال حقیقتاً آپ کے وارث کا ہوگی اور آپ کا مال کیا ہے جو آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دے دیا وہ آپ کے کھاتے میں محفوظ ہے اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کر آپ کو دیا جائے گا اب ایک حدیث یہاں ہم ذکر کریں گے جو بظاہر اقتض پیدا کر رہی ہے. اس کا معنی تو یہ ہوا انسان اپنا مال آگے بڑھا دے وہ کے لیے کچھ نہ چھوڑے وہ کے لیے کچھ نہ چھوڑے کیونکہ اس کا مال وہی جو اس نے آگے بڑھا دیا لیکن وہ حدیث جناب سعد میں بھی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو ایک مرض میں مبتلا تھے اور نبی اسلام ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو چونکہ بہت بڑے تاجر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میں اس مال کا کیا کروں کیا یہ مال صدقے میں دے دوں سارا فرمایا کہ نہیں پوچھا کہ آدھا فرمایا کہ نہیں پوچھا کے کہ ایک تہائی فرمایا کہ ایک تہائی دے سکتے ہو بسلوس بس و کثیر ایک تہائی بھی ویسے زیادہ ہے لیکن ایک تہائی سے زیادہ مت دو باقی مال چھوڑ دو بڑا ساکھی تو دونوں دیشوں کے مضمون میں بظاہر تعارظ ہے پہلی عدیس کا مدعا یہ ہے کہ سارا مال آگے بڑھا دو تمہارا وہ اصل مال ہے اس عدیض کا مداعع یہ ہے کہ ایک تہائی آگے بڑھاؤ اور دو تہائی وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ تو بظاہر ابتداد سا سامنے آر رہا ہے لیکن یہ تعارض قابل حل ہے مسئلے کی دو صورتیں ایک ہے انسان کا مال خرچ کرنا بحالت صحت جب اس کی کاروبار چل رہے ہیں فیکٹری چل رہی مال آ رہا ہے جا رہا ہے آج کو آ رہا ہے کل کما رہا ہے پرسوں کما رہا ہے بحالت صحت اگر سارا مال دے دے اللہ کی راہ میں تو دے سکتا اس کو اختیار ہے کل اور آ جائے گا اور کو لے گا اس مال میں سے وارثوں کا حصہ بھی بن جائے گا اور ایک ہے جب انسان مریب ہو جائے اور لگے کہ مرض الموت ہے تو اب وہ سارا مال نہیں خرچ کر سکتا پیچھے اس کے بہرساں ہیں جن کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے نبی جناب سات سے فرمایا تھا انتظار وارساں تھا کا امیا خیر اللہ کا مین انتظہ رہ اعلیٰ اگر اپنے وارسوں کو تم مالدار چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں فقرا چھوڑ کے جاؤ جو لوگوں کے سمے بھیک مانگیں ہاتھ پھیلائیں تو مسئلے کی دو نوعیتیں ہیں ایک ہے مال خرچ کرنا بحالت سے صحت ہے تو سارا مال خرچ کر دے جس پر شاہد عدل وہ قصہ ہے جب ایک موقع پر نبیر اسلام نے صدقے کی اپیل کی تو امیر عمر ابن خطاب نے اپنے دل میں سوچا ہمیشہ ہر نیکی کے معاملے اب صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آج تو میرے گھر میں زر کثیر ہے ایک خطیر مال موجود ہے آج تو میں ابو بکر صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور آدھا مال لے کر آ گئے بڑی بھاری کٹڑی سر پہ اٹھائی ہوئی نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دی آپ نے پوچھا کہ ماں آدھا اب قید الحمد اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے اور اس کیا کہ اب قید مسلر ہوں کہ آدھا لے کر آ گیا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گئے جتنا لایا ہوں اس کا مثل گھر میں موجود ہے تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق غزل عنہ تشریف لائے ان کے سر پر بھی بھاری کچھ سامان لذا ہوا اور نبی اسلام کی خدمت میں پیش کر دی ان سے بھی پوچھا ماضا اب قید اللہ اہلک کیا چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے لیے عرض کیا کہ اب وقت اللہ و ہے اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب لے کر آ گیا. امیر عمر نے سوچا کہ ابو بکر تم مجھ سے تم میں تم سے سبقت نہیں لے جا سکتا کوئی دنیا کا انسان چاہے کہ عملی اعتبار سے میں کے کائنات کو پیچھے چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں تو دیکھیں اوبا کے صدیق سے لائن ہولے. اپنا سارا مال دے کے آپ نے قبول کر لیا یہ ہے سبقہ بحالت صحت تو انسان کا مال ہے اختیار ہے اس کو سارا خرچ کر دے کل اور آ جائے گا کاروبار چل رہے صحت موجود ہے مزید مال کما لیں گے لیکن ایک ہے بحالت مرض جو مرض شدید ہو مرض الموت کا اندیشہ ہو اب وہ سوچے کہ میں سارا مال خرچ کر دوں اس سے روکا بس اب اس کے ذمہ وسیعت ہے اور ایک تہائی مال کی ایک تہائی کو آپ نے کثیر کہا ہے ایک تہائی سے کم ہونا چاہیے لیکن چلے ایک تہائی آپ کر دیں نبی اسلام کی حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کیا ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے فرمایا کہ انت انتحی ہن شہی ہن تقشل فخر بطرامد الحینا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس طرح کہ تم صحت مند ہو اور مال کی محبت اور حص بھی آپ کے اندر موجود ہے مال خرچ کرنے کی صورت میں فقر کا اندیشہ بھی ہے اور مال نہ خرچ کرنے کی صورت میں مالداری کی توقع اور امید بھی ہے مگر تم پھر بھی صدقہ دے دو یہ صدقہ سب سے افضل اور دماغ ایسا نہیں کہ موت آ گئی وقت موت قریب آ گیا اور جان حلق میں اٹک گئی اب کہے کہ لفلان فلان ان کضا میرا جو مال ہے اس میں اتنا مال فلان کو دے دو اتنا مال کسی ادارے کو دے دو اتنا مال کسی یتیم خانے کو دے دو اب کوئی فائدہ نہیں لقد کان لی فلان اب وہ فلان فلان کہیے تمہارا نہیں تو ان نصوص سے آپ پر بات واضح ہو چکی ہوگی اور یہ بات سامنے آ چکی ہوگی کہ ایک انسان کے لیے افضل جو مال اس کا ہے وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے دے دے اللہ کی راہ میں اور اپنے فائدے اور نفع کے لیے اپنے کھاتے میں اس کو جمع کرا دے اللہ تعالیٰ کے ہاں تاکہ وہ مال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑھتا رہے اور اس کا بڑھتے رہنا آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی دنیا کا مال بھی بڑھے گا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا احادیث موجود ہیں نصوص موجود ہیں اور جو اللہ کو دے دیا اللہ اس کو بڑھائے گا خوب جب قیامت کا دن ہوگا تو غور کرے کہ ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی اور جن لوگوں کے صدقات لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں ان کا جائے یہ اللہ تعالیٰ تو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان قال فظهنت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعال قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا قال فأجلسني في ضاع حوله هجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبثة ثم إني سمعته فهو مقبل فهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلمي الله فداءك من تكلم في جانب الحرة قال فأجلسني في ضاع حوله ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة قال بشر قمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنا قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنا قال نعم قلت وإن سرق وإن زنا قال نعم وإن شرب الخمر قال النظر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يتار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح والصحيح حجیث ابی درد وقال اضربوا على حديث ابی الدردائی هذا اذا مات قال لا الہ الا الله عند الموت احسن تجاوک اللہ خیر باب المکفرون هم المخلون جو ابن پڑا باب المکفرون هم المخلون یہ بھی صحیح باب المخرون حمل مقیلون المخرون کے کسرت سے ہے کسرت کثرت زیادہ اور مقلون قلت سے مانا کم المخ زیادہ والے حملم وہی کم والے ہوں گے مک سے مراد زیادہ مال والے مالدار لوگ ہم المقلون وہی قلت کا شکار ہوں گے مخ کا تعلق دنیا سے المخر سے دنیا ہم المقلون فی الاخرہ یوم القیامت دنیا میں کثرت مال والے لوگ قیامت کے دن اجر و سواد میں قلت میں ہوں گے اور کمی کا شکار ہوں گے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ کس قسم کے مالدار ہیں تو باب کیا ہے المخ سے بلکہ بعض روایتوں میں حمر الاقلون ہے یہ باب بھی ماں بخاری کا حدیث کے ایک ٹکڑے پر قائم ہے وہ ٹکڑا آگے آ رہا ہے المکھ سرون حملع اور عقل میں زیادہ مبالک ہے اسم تذیل کا سیر ہے ان دنیا میں زیادہ مال والے قیامت کے دن بہت زیادہ کمی کا شکار ہوں گے یعنی نیکیوں کی اجر کی اور بعض روایت میں اقصرون بھی ہے الم المخرون عمر کہ زیادہ مال و دولت والے قیامت کے دن بہت بڑے خسارے میں ہوں گے بہت بڑے نقصان میں ہوں گے اور یہ بات قرآن کی ایک آیت میں ذکر ہے اور نیچے حدیث میں بھی مذکور ہے قرآن کی دو آئسیں امام بخاری نے پیش کی من کانا یریید من کانہ یریید الحیات دنیا وہ زینتا ہے جو بندہ دنیا کی زندگی چاہتا ہو اور اس کی زینت زیب و زینت سے محبت رکھتا ہو اس کا ارادہ اور قصد دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینتیں ہوں دنیا کی کشش ہو دنیا کے مال و اسباب ہوں اور آخر کی فکر نہ ہو تو نو فل اعمال ہوں تو ہم اس دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے ہم فی ہا لائیو اور اس میں کمی نہیں کی جائے گی اولاََََََََََین لی صحم ف آخرت النار اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہوگا بحابہ ماسنا اسی ہے اور جو انہوں نے دنیا میں نیکی کی ہوگی وہ سب برباد جائے گی باس علم ماں کان اور جو عمل کرتے تھے سب کا صبر آئے گا اور بادل ہوگا ان آیتوں کا مزاح کون ہے کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد کفار ہے اور کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد ریا کار لوگ ہیں یہ من جو یرید الحیات دنیا وزینتا ہے کہ جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں مگر نیکیوں سے ان کا مقصود کیا ہے دنیا کو ماننا دنیا کی شہرت دنیا کا مال مالدار لوگوں کا قرب آخر مقصود نہیں ہے ریاکاری دنیا داروں کی خاطر وہ اپنے عمل کرتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے ایسے لوگ ہم ان کو دنیا میں ان کے عمل کا بدلہ دے دیں گے جو ان کی چاہت ہے وہ ان کو دے دیں گے شہرت بھی دے دیں گے مال بھی دے دیں گے لیکن وہ آخر ان کے کلاش ہوں گے عذاب میں جھوم دیے جائیں گے اگر مراد کافر ہے تو وہ عذاب دائمی ہوگا اور اگر مراد ریاکار لوگ ہیں لیکن ان میں توحید موجود تھی تو پھر وہ عذاب دائمی نہیں بلکہ عارضی ہوگا جب تک اللہ چاہے اور جب اللہ چاہے تو ان کو ان کی توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے لیکن جو سلف کا جو فہم تھا اس ان آیتوں سے لگتا ہے کہ اس سے مراد ریاکار کار لوگ جس کی دلیل جب ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی جس دیس نے قیامت کے دن تین بندوں کے حساب کا ذکر ان میں سے قاری قرآن یا عالم دین اور دوسرا سخی اور تیسرا جہاد کے نتیجے میں شہید ہونے والا اور تینوں کا قصہ معروف ہے اور تینوں بندوں کو باری باری اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا پوچھا جائے کہ تم نے کیا عمل کیا اور تینوں اپنا عمل پیش کریں گے تالم القرآن و... تلم قرآن علم تو ہو میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا سیکھا اور سکھایا دوسرا کہے گا کہ انفقت ہو سی چبیلے تیرہ میں خرچ کیا اور تیسرا کہے گا کہ قاتل تو حتہ کتل تو کہ تیئرہ میں جہاد کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا فرشتے قزبتا کزب کہیں کہ جھوٹے ہو تو اتنی بڑی نیکی اگر تم نے کی ہوتی تو تمہارا نام اس لسٹ میں ہوتا جو نہیں ہے جھوٹ بول رہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا گا نہیں انہوں نے یہ عمل کیے تھے قرآن سیکھا اور سکھایا لیکن کیوں تاکہ ان کو قاری قرآن اور حافظ صاحب اور علامہ صاحب کہا جائے اس نے سخاوت کی تھی کیوں تاکہ اس کو سخی کہا جائے اور اس نے جہاد کیا تھا شہید بھی ہوا تاکہ اس کو شہید کا لقب دیا جائے شجاع کا لقب دیا جائے اس کو بڑا بہادر کہا جائے وقع قلعہ اور تینوں کو جو ان کی نیت تھی وہ ادا کر دی گئی ایک کو خوب علامہ اور فہامہ کہا گیا اور اس کی علمی شہرت کی دھوم بچ گئی دوسرے کو خوب سخی کہا گیا اور تیسرے کو خوب بہادر کہا گیا اور جناب نمنے گائے گئے ان کی بہادری کے تو جو ان کی سوچ تھی وہ ان کو دیا کیا یہ قرآن نے کہا نوف علیم جو ان کے عمل کے تعلق سے ان کی سوچ تھی ان کا ہدف تھا وہ انہیں پورا پورا دے دیا اب کیا ہے اس اس کو چہرے کے بل دے ہوئے جہنم میں پھینک دو جب یہ حدیث امیر معاوے کے سامنے پیش ہوئی تو وہ رو پڑے اور رو کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اس کے مطابق اور یہ آیتیں پڑیں من خان و الحیات دنیا وزینت ہے نوحف علیہم عما الحمفی ہے بحمفی حلۂ خصو اس کا معنیٰ فل و ان آیاتِ کریمہ کا مزاق ریاکار لوگوں کو قرار دیتے تھے کہ جس کے عمل میں ریاکاری ہے عمل کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں جو ان کا ایک حذف تھا یا سوچ تھی اس کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا ان کی شہرت اور کسی کی طلب یا مال و دولت کی کثرت وہ ان کو دے دیں گے ہم دنیا کی حیثیت کیا ہے لیکن روز قیامت کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا کوئی ثواب ان کا محفوظ نہ ہوگا سب ضائع ہو جائے گا اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے تو پھر فائدہ میں ان لوگوں نے نیک مال کیے لیکن ہدف دنیا کمانا تھا دنیا کما گئے لیکن آخر میں کوئی فائدہ نہیں اور امام بخاری کا بات بھی یہی ہے کہ المخ سے رونح المقلون کہ دنیا میں کثرت مال والے قیامت کے دن اجر میں مقل ہوں گے قلت والے ہوں گے تو کثرت مال اگر دنیا میں حاصل ہے تو وہ قیامت کے دن قطر مفید نہ ہوگا بلکہ وہ بندے قلت میں ہوں گے اب وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نظیر اسلام کے صاحب ابو الغفائی رضی الاتے ہیں کہ خرچ تو لئی لسلم ایک رات میں گھر سے نکلا فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمش وحدہ تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں وہ مَعَهُ سماح انسان اور آپ کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ آپ تنہا چلے جا رہے تھے ضلع تو ان یقر یمش ماہ وہد تو میں نے یہ سوچا کہ نبیر اسلم اکیلا چلنا چاہتے ہوں گے اور یہ بات آپ ناپسند کرتے ہوں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے لہٰذا میں آپ کے سامنے نہیں کیا یہ صحابہ کا حسن ازب کہ ہو سکتا ہے نبی اسلم تمہاری چاہتے ہوں اکیلا چلنا چاہتے ہوں تو میں خام خواہ مخواہ آپ کے سامنے جا کر آپ کی تنہائی میں مقیل نہ ہوں لیکن میں اللہ کے نبی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی اکیلے ہیں کوئی عارضہ یا حادثہ نہ پیش آ جائے تو مجھے کم از کم چلنا چاہیے پیچھے پیچھے تاکہ اگر کوئی ضرورت ہو نبی السلام کو کسی کی حاجت ہو تو یہ غلام آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے اور آپ کی وہ حاجت پوری کر دے تو کہتے ہیں کہ فجائل تو فی ہی القمر تو میں بھی چلنا شروع ہو گیا لیکن چاند کے سائے میں چاند کے سائے سے مراد یہ کہ چاند کی روشنی میں نہیں بلکہ جہاں اوٹ تھی کسی چیز کی آڑ تھی اور جہاں چاند کی روشنی نہیں تھی چاندنی نہیں تھی اس اندھیرے میں چلنا شروع کر دیا اس لیے کہ اگر میں چاندنی میں چلوں تو ہو سکتا اللہ کے نبی دیکھ لیں اور میں آپ کی تنہائی میں مخل ہوں تو میں نے اندھیرے میں چلنا شروع کر دیا فلطافہ تک تو اچانک نبی علیہ السلام نے چلتے چلتے جھانکا پیچھے کو فروانی اور مجھے دیکھ لیا فقال من هذا پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کیونکہ آپ نے اندھیرے میں ایک سایہ دیکھا تھا کون ہے یہ قلت ابو ذر عرض کیا کہ میں ابو ذر غفاری ہوں رضی الحمد اور صاحب کہا کہ جا دن جا اللہ و مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان ہونے کی سعادت دے دے کیونکہ وقت آئے اور اپنی جان میں آپ پر قربان کر دیں یہ صحابہ کا کوئی نعرہ نہیں تھا سچی محبت تھی اور سچی محبت کا اظہار تھا کہ میں ابو ذر غفاری ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان ہونے کی سعادت دے دے, دے اولا فرمایا ابا ذر ابو ذر آؤ میرے ساتھ معه میں چلا نبی اسلام کے ساتھ کچھ وقت فقال علی اور اچانک آپ نے چلتے جلتے فرمایا کہ ان هم المکل کہ دنیا میں کثرت مال والے قیامت کے دن عجر میں انتہائی کم ہوں گے کثرت مال والے کثرت کمی کا شکار ہوں گے مقلون کہاں ہوں گے کمی کہاں ہوں گی یوم القیامہ قیامت کے دن ان, ان المکھ سے یہ نفی دنیا حملمقیلون یوم القیامہ کہ دنیا کے اندر زیادہ مال و دولت والے قیامت کے دن تلت کا شکار ہوں گے قہد کا شکار ہوں گے اس اس قلت سے بچے گا کون آگے وہ استثناء ہے اللہ من آث اللہ خیر سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا فَنَفَعَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ ہو وہ وَبَرَاءَهُ ہو وہرا ہو یہ نفا حکمن فقب مال دیا اور بڑی شدت اور قومت کے ساتھ اس مال کو خرچ کرے کہاں کہاں اپنے دائیں اور اپنے بائیں اور اپنے خام اور اپنے پیچھے یعنی چاروں طرف مال پھینکتا جائے پوری شدت اور قوت کے ساتھ مانا وہ سائل دائیں طرف سے آ رہا ہے دائیں طرف دے دے بائیں طرف سے آ رہا ہے بائیں طرف دے دے, دے سامنے کھڑا ہے تو اس کو سامنے دے دے پیچھے ہے تو اس کو پیچھے دے دے چاروں طرف مال کو لٹا دے وہ قلت میں نہیں ہوگا وہ عام خیرن اور اس مال میں بھلائی کے کا کام کرتا جائے نیکی کے کام کرتا جائے وہ قلت میں نہیں ہوگا قلت میں وہ ہے جس کے پاس مال تو بہت ہے مگر وہ بلائی کے کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا غربا اور فقراء پر خرچ نہیں کرتا اور جو مصارف حق ہیں ان میں مال لٹاتا نہیں ہے بلکہ بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ شخص قیامت کے, کے دن قلت کا شکار ہوگا تو نبیر اسلام نے یہاں انسانوں کی مال کے تعلق سے دو قسمیں بنا دی ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا مگر وہ مال میں بخل کا شکار اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مال کو روکتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں اور ان کے دل میں مال کا غنا ہے اور مال کے حرص ہے یہ لوگ نیکی کے اعتبار سے قلت کا شکار ہوں گے دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور بڑی قوت کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے رائے حق میں اس کو لٹا دیتے ہیں ایسے بندوں کو دے دیتے ہیں جو رائے حق میں ان کی طرف سے خرچ کر دیں تو یہ اس سے مستثنا ہے تو یہ حدیث یہاں تک جب پوری ہوئی خدا فرماتے ہیں کہ تو ماسا تھا کچھ دیر میں اور چلا فقال علی اجلس ہا ہونا تو نبی السلام مجھ سے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ نیفی قائم ہو لو ہی جارا نبی السلام نے مجھے بٹھا دیا ایک ہموار زمین قار ایک ہموار زمین میں جس کے علم گرد پتھر بھی تھے چاروں طرف پتھر ٹکے ہوئے تھے اور بیچ میں کچھ زمین ہموار تھی اس قابل تھی کہ وہاں بیٹھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ فراغی اجلسا ہو نا یہاں بیٹھ جاؤ کب تک حتیہ ارج آئی لیک کہ میں آپ کی طرف لوٹوں میں کہیں جا رہا ہوں جب تک واپس نہ ہوں تم یہاں بیٹھ جاؤ جب تک میں لوٹوں نا تم یہاں بیٹھ جاؤ اعلیٰ فن طالیٰ کا وہ ذرا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہررا میں چلے گئے ہررا سے مراد وہ زمین جس میں سیاہ رنگ کے پتھر ہوں اور مدینہ منورہ کے چاروں طرف یہ زمین موجود ہے بیچ میں شہر ہے اور چاروں طرف جب جب خلا ہوتا ہے یہ سیاہ پتھر ہر طرف پائے جاتے ہیں تو گویا ہررا مدینہ کے چاروں طرف موجود ہے اور یہاں کون سی سمت تھی کس طرف آپ تھے مدینہ میں تو حدیث میں آگے بھی آ رہا ہے کہ سامنے چلتے چلتے عہد پہاڑ آ گیا تو مانا یہ سمت اہد پہاڑ کی طرف تھی یعنی ہررا کا یہ مقام بجانے جبل احد تھا بہت پہاڑ کی طرف آپ جا رہے تھے تو فن تو اللہ تفیل ہر راہ اللہ کے نبی صلم کی طرف چلے گئے یعنی پتھروں والی زمین کی طرف حر اللہ اور حتیٰ کہ آپ اتنا دور چلے گئے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا فلاں تھا کچھ دیر آپ مجھ سے دور وہاں ٹھہرے رہے افاد الب اور وہاں آپ کا قیام لمبا ہو گیا صبح ان سبی تو ہوں وہ پھر میں نے نبی اسلام کو سنا اور آپ واپس آ رہے تھے وہ یقول اور آپ یہ فرما رہے تھے ان سار کا بہ کہ یہ خواب و چوری کر لے خواب و ذنا کر لے یعنی نبی اسلام کافی دیر وہاں رکے رہے اور میری نگاہوں سے اوجل جل رہے اور پھر کافی دیر بعد آپ واپس لوٹ رہے تھے تو مجھے وہ سایہ نظر آ گیا آپ کا اندھیرے میں اور آپ کی زبان کے کچھ جملے تھے تو جملہ جو میں سن چکا سن سکا وہ یہ تھا وہ انصار کا بہن ان سنا کہ خواب و چوری کر لے خواب و ذنا کر لے قالہ جا جھا ابو فرماتے ہیں کہ جب علیہ اسلام تشریف لے آئے لم اصبر میں صبر نہ کر سک رک نہ سکا نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مانا صحابہ جب بھی نبی السلام کو مخاطب ہوتے آپ کو خطاب کرتے تو یا رسول اللہ کہتے یا نبی اللہ کہتے اور یہ سب سے بڑی آپ کی عزت ہے سب سے بڑی آپ کی عزت کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اس عزت میں اب کوئی آپ کا شریک نہیں ہے تو سب سے زیادہ جو جو قلم عزت آپ کے لیے وہ آپ کا رسول اللہ ہونا ہے یا رسول اللہ کہتے یا نبی اللہ کہتے آج کے واعظین کی طرح نے اللہ کے نبی کو ایسے ایسے القاب سے پکارتے ہیں بظاہر توہین بھی نظر آتی ایک شخص کو ہم نے سنا بلند آواز سے وہ واضح رہے اور نبی السلام کو سونیا سونیا کا بکار رہے او سونیا او سونے آپ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں تم کو افسانہ تحریر نہیں کر رہے جہاں کسی کے حسن کی بات آپ کریں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کے رسول کا سب سے اونچا مقام مقام نبوت ہے مقام رسالت ہے اس سے بڑا مقام کو ہو ہی نہیں سکتا جیسے بزر شفاری اگر صحابہ سمجھتے کہ اس سے بڑے القاب بھی اللہ کے پیارے بیغمبر کے شیان شیان ہو سکتے ہیں ان القاب کا ذکر کرتے لیکن ہمیشہ یا رسول اللہ کا یا نبی اللہ کا اعلیٰ رسول اللہ کا وہ آج بھی عرض کیے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی جان خداق مجھے اللہ آپ کے قربان کر دے اللہ ایسا وقت لائے کہ میں اس فہادت کو پالوں آپ پر قربان ہونے آپ پر جان نشاور کرنے کی شعادت پالوں من تو فی مفی جانب الحرہ اس ہرہ مقام میں آپ کس سے باتیں کر رہے تھے یعنی الفاظ آپ سے سنے کس سے باتیں کر رہے تھے ماں سمعت و عہد غیر جو لکھ میں نے آپ کی بات تو سنی لیکن آپ کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہیں دیکھا آپ کی بات کا جواب دینے والا کوئی نہیں سنا میں نے صرف آپ کی بات میں نے سنی قالۃ رسول اللہ وسلم شاہ فرمایا ظالق جبریل علیہ السلام یہ جبریل علیہ السلام تھے جبرائیل علیہ السلام تھے جبریل امین تھے یہ اور علیفی جانب جو اس ہررا مقام پر میرے سامنے آ آسمان سے اترے اور میرے سامنے پہنچ گئے ایک عظیم و شان پیغام لے کر وہ پیغام کیا تھا بشر بش امت تھا کہ اپنی امت کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو انہ تھا کہ جو شخص مر گیا اس طور شو کو باللہ شہیہ اس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو اس کی موت شرک پر نہ ہو بلکہ توحید پر ہو تاخذ الجنہ وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا یہ مشارت دے دو کہ بندہ توحید اپنا لیتا ہے اور توحید پر قائم رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت اس توحید پر آتی ہے تو اس کا مقام اس کا ٹھکانہ جنت ہے یہ مشارت دے دو کل تو میں نے عرض کیے جبریل اے جبریل بھائی سارا خبر انسان کہ خاب وہ چوری کرتا ہو اور جنا کرتا ہو خالا نام فرمایا کہ ہاں خاب وہ چوری کرتا ہو خاب وہ جنا کرتا ہو خلا کل تو میں نے پھر عرض کیا وہ ان سارا خبر انسنا کہ اگرچہ وہ چوری اور جنا کرتا ہو خدا نام فرمایا کہ ہاں کل تو میں نے پھر تیسری بار پھر کہا وہ ان سارا خبر انسان یہ الفاظ بدرگ فارغ نے سنے کہ خاب وہ چوری کرتا ہو اور زنا کرتا ہو نام فرمایا کہ ہاں پھر بھی وہ جنت میں جائے گا کیا حدیث پوری ہو گئی اور اس پر جو مباحث وہ علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو بندہ توحید پر عمر وہ جنتی ہے جس کی موت توحید پر آئی ہو وہ یقیناً جنتی خواب و ان گناہوں کا سے کام کرتا ہو ایک حدیث انشار بالخمر بھی ہے کہ ایک چوری کرتا ہو زنا کرتا ہو اور اگر اسے شراب پیتا ہو یعنی شراب ام الخواہش میں سے کہ خواہ وہ شرابی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی موت توحید پر ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا اب اس ملخص یہ ہے جو ایک اہل سننا کا عقیدہ ہے اس مسئلے کے تعلق سے کہ جو بندہ موحد ہے وہ جنتی ہے لا لامحدہ وہ جنتی اور اگر وہ گناہ گار بھی ہو معیسیتوں کا ارتکاب کرنے والا ہو تو پھر اس کی دو حیثیتیں ہیں عند اللہ ایک ایک اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت کا داخلہ ضائع فرما دے جس کی ایک واضح دلیل وہ شخص ہے جو قیامت کے ننانوے گناہوں کے رجسٹر لے کر آئے گی اور نیکی صرف ایک ہی اور وہ توحید کی نیکی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کی نیکی اور اس کی اس ایک ہی نیکی نے قیامت کے دن اس کے تمام گناہوں کے دفاتر کے پرخجے اڑا دینے تو یہ ایک مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے دے لیکن بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے دل آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے گا یہ خلاصہ ہے اس تعلق سے آہل صنع کے عقیدے کا کہ موحد انسان لامحالہ جنت جنتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ابتدان بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے اور اس کی حکمت اور مشیت چاہے تو ان گناہوں کی سزا اس کو دے اور پھر اس کو بلاخر جہنم سے نکال لے اس کے لیے جنت ہے خواہ ابتدان ہو اور خواہ جہنم کے عذاب کے بعد ہو مگر اس موحد کے لیے جہنم کا خلود اور جہنم کی ہمیشہ ہی نہیں ہے بالآخر اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت کا داخلہ عذا فرما دیا جائے گا آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سن اسنازی بحث کی قال نور یہ نظر امام بخاری کے شیخ ہیں نظر بن شمیل معروف شیخ ہیں کہ اخباروں نے شعبت یہ حبیب مجھے شعبہ نے روایت کی ہے اور پھر حبیب بن ابی ثابت نے آمش نے اور عبد العزیز بن رفیع نے اور ان سب نے زید بن وحد سے اور آگے پوری صنعت مجھے پیچھے گزر چکی ان میں سے دور ابھی مدلنے سے اور ان کی تدلیس کا شاعبہ اس حدیث کے لیے مذر نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث امام بخاری کو بطری کے شعبہ بھی پہنچی ہے اور شعبہ کا ہم نے پیچھے بھی بتا دیا ہے کہ یہ ان مشائق سے جن پر تدلیس کی تہمت ہوتی ان سے اپنے مشائق کے سما کا پوچھتے تھے کہ جس شاعر سے آپ روایت کر رہے ہیں یہ اس سے آپ کو سما حاصل ہے یا نہیں اگر وہ کہتے کہ ہاں میں نے خود شیخ سے سنی ہے تو پھر یہ شریف اجتماع ہے ان کتاب کا شعبہ زائل ہو گیا اور تدلیف کی تہمر ختم ہو گئی اسے شعبہ لکھ لیتے اور اگر کہتے کہ نہیں یہ شیخ سے میں نے نہیں سنی کسی اور کے واسطے سے سنی ہے تو صدیف و قلم پھیر کے اس کو نکال دیتے اپنے مصنوعات میں سے تو چونکہ اس سند میں شعبہ موجود ہے لہٰذا اگر کچھ روابط کی تدلیف یہاں موجود ہے تو مضر نہیں ہے کیونکہ شعبہ ان سے روایت کر رہا ہے اچھا یہ حدیث ابو دردار سے بھی مروی ہے کہ امام بخاری فرمار ہیں قال ابو عبداللہ امام بخاری یہ یقنیت امام بخاری کی حدیث وہ بھی صالح ان ابی دردہ مر صعد اللہ جو حدیث جو قصہ ابو درز فارغ ہے یہ قصہ ابو دردار سے جو منقول ہے وہ اس صنعت سے منقول ابو صالح ان ابی دردہ اگر ابو صالح برزہ یہ طریق مرسل ہے منقطع ہے لا یح اور یہ صحیح نہیں ہے انما نا اردنا ہم نے اس کو صرف اس لیے ذکر کر دیا تاکہ جو طلبہ ہیں وہ پہچان لیں کہ ابو دردہ کی حدیث میں کیا علت ہے اور علت یہ ہے کہ ابو دردہ سے روایت کرنے والا ابو صالح ہے اور یہ طریق منقطع ہے وہ صحیح ہو حدیث ہو بھی ضرور اور صحیح یہی ہے کہ حدیث ابھی زر۔ ابو درسہ والی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ابو ذر والی حدیث صحیح ہے ایدار ابی عبداللہ امام بخاری سے پھر پوچھا گیا کہ حدیث و عطاً یساربی دردار یسار کی بھی حدیث ابو دردا اسی قصے کے تعلق سے ہے اعلیٰ فرمایا کہ مرسلن صنظن وہ بھی مرسل منقطع ہے لا لاس وہ بھی صحیح نہیں ہے بس صحیح ہو حدیث وبی ذر اور صحیح حدیث ابھی ذر ہی ہے جو انہوں نے پیچھے بتا دی ہے وقال ابر ابو حدیث بی اذا لا اللہ حدیث ابو درزہ کی سدیث پر لائن پھیر دو اور ابو درزہ کی جو حدیث ثابت ہے وہ صرف ایک عام اللہ کے نبی کا فرمایا کہ جو ایندل مؤت لاہ اللہ کے وہ جنت میں جائے گا اس قصے کے ساتھ نہیں ہے قصے کے ساتھ جو حدیث آتی ہے وہ دو واسطوں سے دو طریقے سے ابو سارن نبی درزہ اور اثا نبی درتا اور دونوں طریق منقطع ہیں اور ابو ذر والا قصہ جو ثابت ہے وہی صحیح ہے جو ہم نے بتا دیا اور بیان کر دیا اور آگے یہی ابو ذر جفاری والی حدیث دوبارہ امام بخاری لا رہے ہیں ایک نئے باپ کے ذات تو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے اس باب میں ماں بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں اور کیا اس میں علمی جو ہیں وہ لطائف ہیں بھارت اللہ فیق ہوں بصلی اللہ علیہ نبی نہ محمد ہیں وأهل ساعته أجمعين